الله الله الله گا ہے آدم پاک ابتدا خاص ہے کوئی خاص مقام ہے یا تی قدرت نشاندی فرمائیے تو بجوہ ہے مولا سونے نے فرمایا آدم یہ آم تھان نہیں تھان ہے جب پہلے بیت الماہور رکھا ہوا کتوں بیت المور چپ کے پہ بلند ہو عمت نہار رکھنے ہاتھوں ہے سب کو پہلا کر کے نہیں بولتے نہیں سب یعنی یہ بنیادی عمارت کے بلند کر دردمان بہن ایک اختلاف بنیا وہ کہپلا فضا ہے مسلمان کھڑے سن سا کبلا فضا ہے وہ کہہ سن سا کبلا سن یہ اول ہے مولا سونے نے فرمایا ہوئے تشن مسجد کچھ رکھیے اور برکت ایڈیش رکھا نے مولا سونے نے خود دو بار پہلا بھی ہے پہلا بھی ہے فرکت والا بھی ہے وہ مسل عالمین اور جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے جہانوں کے لیے ہدایت بھی ہے برکت والا بھی ہے اور اول عبتار میں تعمیر میں بھی سات سے پہنا ہے ان اندیا لننا سے گل بڑا یا سارے لوگوں کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے بنایا گیا لوگوں کے لیے بنایا گیا روایت نے تک رب کے آبے کا تلاش ہونا ہے کنے تک لوگ اس کار چاہتے لوگ گھر والدے بس سمجھ لیا جی وہ آخری قوم وہ آخری قوم ہے کہ جنہیں آ دشمنی کیوں؟ جس قوم oh. oh. کے کیوں? Oh. کیوں oh. جی دی دشمنی ہونا زمیندہ لمی بناو والے اللہ درشتے oh. oh. اللہ نے وقت موگی ہے ان شاء اللہ <سؤال> اگلے دنوں پر سنا